و بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت الحمید ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں ان کے رب کے اذن سے اس راستے کی طرف جو سب پر غالب اور کمال حکمت والے کا راستہ ہے اللہ, اللہ لہو, لہو ما فسلمات اللہ کا راستہ کہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کا ہے وَبَئِرٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شدید اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے يستحبون الحياة الدنيا وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں وََ سدون اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وبغون علبا جا اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں فی غلال یہ لوگ دور والی مخالفت میں ہیں یہ ہے اصل میں یہ عذاب شدید کو آگے ملاتے ہیں اللہ رینا کے ساتھ پھر بن جاتا ہے من عذاب شدید نلا تو یہ طریقہ کار غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کانا تن یعنی ہر ہر آیت پر آپ وقف کرتے تھے یہ دو آیتوں کو ملانے کے لیے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ درست نہیں رسول اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی تاکہ وہ ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ ہوزیز الحکیم اور وہ کمال حکمت والا اور سب پر غالب ہے وَلَقَدْ أرسلنا ان اخرج قومك من اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال بِأَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں نصیحت کر اللہ تعالی کے دنوں کی ساتھ اللہ کے دن یاد دلا یعنی تاریخی واقعات بیان کر کے ان کو نصیحت کر اِنَّ صبارٍ <شکور> ان اس میں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے وَيَسْتَحْيُونَ اور جب موسا نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی وہ نحمت یاد کرو جو تم پر ہے جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں عذاب کی برائی چکھاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور عورتوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے رب نے واضح اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا ان کفر تم اور اگر تم نے نہ شکری کی ان عذابی لشدید تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے کالا موسا ان انتم فورو منفی الارض جمیہ اور موسا نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں سب کے سب وہ بھی کفر کرنے لگ جائیں تو ان اللہ حمید تو یقیناً اللہ تعالی بے پروا اور بے حد تعریف کیا گیا ہے۔ الم یاتیکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود۔ کہ تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے تھے قوم نوح کی قوم عاد کی قوم ثمود کی والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے لا یعلمہم الا اللہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جاءتهم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائے گئے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے والے شک میں ہیں ایسے شک میں ہیں جو مزید بندے کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے قالت رسولہم ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یدعوکم لیغفر لکم من دنوبکم ویؤخرکم الى اجر مسمع وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ وہ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مقرر مدت تک تمہیں مؤخر کرے تو ہم جیسے ہی بشر ہو تو اب آبا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس چیز سے روک دو جس کی ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے فأتونا بسلطان تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آؤ تو ان کو ان کے نے کہا ہم تو تمہارے جیسے ہی بشر ہیں لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہمارے لیے تم پر کوئی دلیل نہیں ہے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اور ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں مگر اللہ کی حکم کے ساتھ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَقَّرِ الْمُؤْمِنُونَ اور لازم ہے کہ اللہ پر ہی مؤمن لوگ توقل کریں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَقَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آدَيْتُمُونَا اور ہم ضرور صبر کریں گے اس بات پر جس پر تم نے ہم کو تکلیف دی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَبَكَّ لِلْمُتَبَكِّلُونَ اور اللہ پر ہی لازم ہے کہ توکل کرنے والے توقل کریں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ اور کافروں نے اپنے رسولوں کو کہا من ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے او یا تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ فأوحا تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی کی کہ یقینا ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے الارض من بعدهم اور ہم ان کے بعد زمین میں تم کو ٹھہرائیں گے آباد کریں گے علی من خاف مقامی وخاف وعید یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈر گیا خواب کلو جب بار عنید اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش سخت اناج رکھنے والا ناکام ہوا نہ نا مراد ہوا مِن جہنم اس کے پیچھے جہنم ہے وہ یوس اما ان سدید اور وہ اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ والا ہے یا تجرا وہ اس کے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا والا یقاد یوسی اور اس کو نگل نہ سکے گا علق سے اتار نہ سکے گا نہیں ہوگا عذاب اور اس کے پیچھے بہت سخت عذاب ہے مثر اللہ کفاروبی ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال اس راک کی طرح ہیں جس پر آندھی والے دن میں بہت سخت ہوا چلی لا درونا مما کسب و الاشی جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس میں سے وہ کسی چیز پر قادر نہیں لال کہ دلال البعید <تغ est> یہ دور والی گمراہی ہے علم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق كتوني دیکھا نہیں کہ یقینا اللہ تعالی نے اسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اي يا يذهبكم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے و ياتي بخلق جديد اور نئی مخلوق لے ائے وما ذلك على الله بعزيز اور یہ اللہ پر گرا نہیں ہے مشکل نہیں ہے و برسول الله جميعا اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے فقال ادعوا فاؤ للذین استكبروا اور کمزور لوگ انہیں کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا انا كنا لكم تبع یقینا ہم تمہارے تابع تھے فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء تو کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو کفایت کرنے والے ہو قالوا تو وہ کہیں گے لو هدانا الله لهديناكم اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے سواؤن علینا ہم پر برابر ہے اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص ہم جزا فضا کریں گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے لئے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے وقال الشیطان اور شیطان نے کہا لما قضی الامر جب فیصلہ کر دیا گیا ان اللہ وعدکم وعد الحق یقینا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا و اور میں نے تم سے وعدہ کیا فاخلفتکم تو میں نے اس میں مخ... وعدے کی خلاف ورزی کی و ما کان لی علیکم من سلطان اور میرے لیے تم پر کوئی غلبہ نہ تھا الا ان دعوتکم مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا خست جب تم لی تو تم نے میرا کہنا مان لیا فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو تم مجھ پر ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَانْتُمِ مِسْرِخِيَا نا تم مجھے بچانے والے مدد میری مدد کرنے والے ہو اور نہ ہی میں تمہیں بچانے والا یا تمہاری مدد کرنے والا ہوں ان میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا ان ظالم عذاب علیم یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ان کی اپس کی دعا آپس کا ایک دوسرے کا تحفہ اس میں سلام ہوگا علم تارا کیا نے دیکھا نہیں ہے کہ, اللہ طیبتن طیبتن کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسے اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کی پاکیزہ درخت کی طرح اسلوحا ثابتن کہ جس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے ثابت ہے وفروحاف ما اور اس کا تنا اس کی چوٹی آسمان میں ہے تو وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے بیان کرتا ہے روم تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وہ مثالت بن فوقل اور اس کلمے کی مثال جو کہ خبیص ہے یا گندی بات کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح گندے درخت کی طرح یہ سنوبر یا تمے کا درخت ہے شجرائے خبیسا من فوق ارب جو زمین کے اوپر سے اکھاڑا گیا ہے مالا, مالا من قرار۔ اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں ہے یہ اللہ الدین و بالقول ثابت حیاتی دنیا وفی اللہ خرا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی وہ ظالمین اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے شاہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کی کی طرف نہیں دیکھا نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا نہ کے ساتھ بدل دیا کفر کے ساتھ بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت والے ہلاکت کے گھر میں اتارا جہنما یسا جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جائے قرار ہے ٹھہرنے کی رہنے کی جگہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لِي اُضُلُّوا عِن سَبِيلِهِ اور انہیں اللہ کے لئے شریک بنا لیے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گبراہ کریں قُلْ تَبَتَّعُوا فَإِنَّا مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّارِ کہہ لیجئے کے فائدہ اٹھالو یقیناً تبھارا لوٹنا آپ کی طرف ہے و میرے ان بندوں کو دے جو ایمان لے آئے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں ظاہری طور پر بھی علانیہ طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی من قبل یوم اللہ ایسے دن کے آنے سے پہلے ایسے اس وقت سے پہلے پہلے کہ ان کے پاس ایسا دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اللہ خلق اللہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ انضرا مینت سما اور آسمان سے پانی نازل کیا ہے وہ اخراجہ بھی مینت سمارات رزق اللہ تو اس نے اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا وہ سخر اللہ کمل فلکا اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا علی تجریہ پی بھی امری ہی تاکہ وہ سمندر میں اس اللہ کے حکم سے چلیں وہ سخل انہار اور اللہ نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا وہ سخر اللہ کم الشم سب اور اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے پیدر پید چلنے والے ہیں یا معمول کے مطابق عادت کے مطابق چلنے والے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ اور تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا وہ آتا اور تمہیں ہر وہ چیز دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا تھا ان تحمت اللہ تبسوہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو گے ان الفار یقیناً انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکرا شکرا ہے وقالا ابراہیم رب ابراہیم هذا البلد آمینہ اور ابراہیم نے جب کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے وہ وبنی نہیں وہ بنی اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا ربی اے میرے رب انہن من الناس انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے فمن تبعني فانه مني تو جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے ومن عصاني اور جس نے میری نافرمانی کی فانك غفور رحیم تو یقینا تو بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم اے ہمارے رب یقینا میں نے اپنی اولاد کو بی آباد وادی میں ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو کہ زراعت والی نہیں ہے کہ وہ نماز قائم کریں فجعل پھلوں سے رزق دے یشکرون تاکہ وہ شکر کریں ربانا اه ہمارے رب انکا تعلم ما نخفي و ما نعلن یقینا تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں اور جو علانیہ کرتے ہیں و ما يخفى اللہ من شیء فی الارض و لا فی السماء اور اللہ پر زمینوں اور آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے الحمد لله الذي وهب لي علی الكبار اسماعیل و اسحاق تمام تاریخوں صلا کے لئے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق دیئے میرے رب, دعا کو سننے والا ہے。<いな> <いな رب مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد سے بھی رب نا و تقبل دعا اے ہمارے رب دعا کو قبول کر ربان ولی والی اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ممنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اور اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل نہ گمان کر غافل نہ سمجھ جو ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُعْقِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الَّبْسَار وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے محلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائ مقنعی لا ہوا اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو پر اٹھانے والے ہوں گے ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل فارغ ہوں گے خالی ہوں گے وہ اندر الناس اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جس دن عذاب آئے گا فَيَقُولُ قریب وقت کے لیے مؤخر کر دے ہم تیری بات کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے اوالم تکون اقسم تم من قبل مالک من کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں ہے اور تم نے ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں, اور تم کے رہنے کی میں آباد رہے ان لوگوں کے مسکنوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ سے کیا تھا اور تمہارے لیے ہم نے مثالیں بیان کیکر مکراہ ان مکر ہوں اور انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر اور اللہ کے پاس ان کی تدبیر ہے اور یقیناً انکان مکر تز من الجال یقیناً تدبیر ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ زائل ہو جاتے یا یہاں پر ان کو نافیہ بھی بناتے ہیں کہ ان کی تدبیر ایسی نہ تھی جس سے پہاڑ ٹل جاتے فلاسب آپ اللہ تعالی کو یہ نہ گمان کریں کہ وہ اپنے ان وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا ہے جو اس نے رسولوں سے کیے ان اللہ, اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور انتقام دینے والا ہے یوم الارض الارض اس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی اس زمین کے سوا اور آسمان بھی یعنی دنیاوی زمین و آسمان ختم ہو کر قیامت کے دن نئے زمین و آسمان آ جائیں گے القہار اور وہ سب کے سب اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے وہ تر مجرمین یوم مکرفیل اور تو مجرموں کو اس دن ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا سرابیر قطیران ان, ان کے کپڑے گندک کے ہوں گے و تخشاہ وجوہنار و تاہ وجوہ ہمار اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی اللہ کل کا سبق تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ تعالی حساب کی جلدی والا ہے بلاغن للناس یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے ولی اور تاکہ وہ جان لیں علامہ واحد کہ یقیناً صرف اور صرف وہ ایک ہی الہ ہے ولی دکر اولباب اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں